کہ جب آیتِ درود تلاوت کی جاتی ہے انََََََََََََََََ اللّت يسعنبى ٹھيک ہے تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہم لوگ حق نبی کوئی كوئى كہتے حیات النبی نبی حق ہے اس میں شک نہیں ہے نبی حیات ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے مگر قرآن پاکا حكم و اداقر القرآن فس نبى الصت الكمۃ الحمن جب قرآن پڑھا جائے تو اس كو بغور سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے تو یہ آیتِ قرآن کے درمیان میں جب یہ پڑھا جا رہا ہوتا نا کیونکہ اس کے بعد یا یو الدین آمن صلی علیہ وسلم و بھی پڑھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ پڑھا جاتا ہے تو جب ظاہری بات ہے درمیان آیت میں ہے تلاوت کے دوران سننے والے کو کچھ بھی کہنا نہیں چاہیے خاموشی سے سننا چاہیے